صحمن <تصفح> و رحمۃ الحمۃ اللہ وحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہی تمام واٹس ایپر مکتب سکن شیخ اور ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دارت نمبر دو سو بیالیس چار ہے ہمارے پاس نماز آئے نوہل میں نماز حدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور اس سلسلے میں جو ہے چونکہ اس میں تین صورت ہے ایک علم شریف ایک سرہ کاخل ایک, ایک سورۂ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے لہذا سورۂ عالم شریف اور سر کافلم کے ترجمہ لوگوں تک پہنچایا اور آج آس, اس سلسلے کے دس نمبر چار نماز حد رسول کے سلسلے میں یہ چوتھا درس ہے اور آج شرۂ اخلاص کا مختصر ترجمہ توزی حالیہ ہاں جی؟ آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں تو سرۂ خلا سیا سر تو ہی تھا سر کا نام ہے قلب اللہ شریف جیسا ہم کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سرح کے جو ہے ہاں جی ہمارے عہدے کے مطابق تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ہاں جی ہم لوگ کو بار بار بتائیں الرحمن بہت زیادہ رحمتوں والا رحیم ہمیشہ رحمت رینے والا تو اللہ بہت زیادہ رحمتیں اور ہمیشہ رحمتیں کرنے والا ہے ال وہ اللہ حد ال جو ہے عربی زبان کے لیاسف علیہ الصف ہل محمر یعنی اے محمد کہہ دیجیے ہے نی وہ وحد وہ اللہ یکتا ہے وہ یعنی ایسی ذات احد کہتے ہیں جو ایک ہونے کے ساتھ اس کا کوئی جزو نہیں جسے یکتا کہتے ہیں ایک ہونے کے ساتھ اس کا جز نہیں اور وہی اس کائنات کا تب سے عظیم جو ہے اور حقیقی پاور وہی اللہ ہے احاطہ جو قلعہ اور یکتاو قلعہ اور یکتا جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں وہی اکیلا رب ہے کسی دوسرے کا ربویت اور الوحیت میں کوئی حصہ نہیں اللہ کی ربویت اور الوحیت میں کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں وہی تنہا کائنات کا خالق مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے یہ تفسیر بیان القرآن سے میں نے جیل نمبر چھ ذکر کیا ہے سوا نمبر چار سو سینتالیس یہ احد کا معنی کیا ہے وہ اللہ جو بے نیا سے ایکتا ہے اس کے نہ کسی صفت میں نہ میں کسی کا کوئی حصہ ہے نہ اس کی ربوبیت میں نہ الوعیت میں وہ تنہا جو ہے اکیلا خالق مالک الملک تمام کائنات کی بادشاہت مالک اور نظام عالم کا وہی اکیلا چلانے والا مدبر اور منتظم دنیا. یہ احد کا معلوم آج نمبر دو جو ہے اللہ سمن جی. اللہ و اللہ ایک ہے لیکن دنیا میں ہر چیز میں ایک ہونا کمزوری پہ کرتا ہے قلت عدد جو ہے اس کی کمزوری پر لیکن اللہ ہے وہ کا ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہی سب سے زیادہ اس کائنات کے یعنی وہی سب خوش ہے وہی غنی ملّ ہے وہی بے نیاز ملخ ہے تو اللہ حسمت تو اللہ سمدھ ہے تو سمدھ کا معنی جو ہے سمدہ یسمدو مدعو باب نثر یس یسرو اور ذرا یزو سے سمجن قصد کرنا ارادہ کرنے کا ایک معنیٰ ایک ہے دوسرا معنی سمادا سے آسمد علم سہارا دینے کے معنی میں سمادا کا ایک معنی آسمد ال سہارا دینا السمت بلند جگہ کا معنیٰ بھی کیا ہے چوتھا معنی السمت سردار جس کے بغیر امول پورے نہ ہوں اللہ سمت یعنی اللہ سردار جس کے بغیر کائنات کے کوئی کام پورا نہیں ہوتے آسمت قص سہارا اسی کے سہارے سے یہ سب کچھ ہے السمت یعنی قص ارادہ تمام محلوقات اللہ کی جو ہے ارادہ کرتے ہیں یعنی اس کا محتاج ہے ہر چیز میں نمبر پانچ معنی لکھا ہے ہمیشہ رہنے والا سمت کا بلند مرتبہ بلند مقام یہ سارے معنی چھٹا معنیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسنہ میں سے ایک ہے یعنی وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں سمت کا مانا وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو یعنی اسی کو پرانی بعض ترجمہ میں اللہ بے نیاز سیکھ کر ترجمہ کیا ہے تو اللہ سمت یعنی ہاں جی اللہ جو ہے اس کے اعتبار سے اللہ بے ناصر وہ ذات جس کے سب محتاج سمت کے معنی وہ ذات جس کے تمام معلوم و محتاج اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہو یہ ہے سماعت یہ اللہ کی عظمت ہے ایک ذات ہونے کے باوجود وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور دوسری طرف سے سب اسے کا محتاج ہے تو المجید کے یہ تمام معنی اللہ کے ساتھ سازگار ہے اللہ سہارا بھی ہے ہاں جی اللہ بے نیاز بھی ہیں اللہ بالمتبہ والا بھی ہیں اور اللہ ہی اس کائنات کا جو ہے متبر اور منتظم ذات ہیں اور سب اسی کا محتاج اور کوئی اسے کا محتاج نہیں ہے اور وہ بے نیاز ہے مولا و ذات ہے یہ کتاب المنجد کے حوالے سے معنیٰ ہے المنج کے تمام معنی اللہ کے ساتھ سازگار عالمی یہ سب معنی پایا جاتا ہے تو محتضر تو اس کے ساتھ جو ہے حضرت امام باخر جو ہیں امتمام باخر علیہ السلام یا امرجاساد علیہ السلام سے عصمت کے بارے میں کچھ نقل ہوا کہ امام نے علیہ السلام فرمائے اسمت اس کا معنی اللہ نے خود بات کے میں بیان فرمائے اسمد یعنی لم یلت و المیلت و اللہ کو اللہ ہوا نہاتے اسمت یعنی یہی اسمت اس کے یہی معنی یعنی جو کہ بے نیازم اللہ ہونے کے سب کو سمجھاتے ہیں کیونکہ اس کائنات کے ہر چیز کا یعنی اللہ خود خالق و مالک ہے اور ہر شے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے پیدا ہوا ہے ہاں جی اور حیوانات حیوانات شے نواتا نواتا شے لیکن اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو بے خود موجود ہے بے ذاتی موجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اس لیے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں اور وہ بے نیاز ملق ہے اور کائنات کے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مثل و مشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مصل وہ مشہ شبی ضد و ند کفو نہیں اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے سمت بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمت لینے والا اس یاد کے اندر آئیے نہ ان اللہ وہ ذات سے لم یعنی ہے جی نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے کسی کا بیٹا ہے وہ یلت اور نہ کسی کا باپ ہے کسی سے ہاں جی اس سے کوئی دینا گیا اور اس کا کو کوئی کفو ہم سر برابری کرنے والا نہیں سمت کا یہی منع اور تفسیر بیان بیانقران میں جو ہیں سوا نمبر جلد نمبر چھ اسے سر آخلاص کے زمین میں فرمایا ہے انہوں نے کہتے ہیں از سمت کا جو ہے ایک توریف مانا ایک لغت کے لحاظ اور دقیق معنی کہنے کی کوشش کیا کہتے ہیں سمت کا لغی معنیٰ ایسی مضبوط چٹان کے جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے انہوں نے کہا اس چٹان کو سمر کہا جاتا ہے جس کو مانجی سہارا بنا کر اس کو پیچھے رکھ کر باقی پیچھے سے کوئی اوپر حملہ ور نہ ہو جائے وہ آگے دشمن کے مقابلہ کر تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے ہیں اور جس سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے اور مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے کہ معنی منتقل مستقل طور پر آ گئے پھر یہ ہوا کہ سمجھ یعنی مضبوط سہارا یعنی کسی کا بھی مضبوط سہارا اور مضبوط مرجا جس کی طرح لوگ اپنی مشکلات مسائل میں رجوع کرتے ہیں تو پہلے بھی المنجد میں بھی یہی معنی کا اس یعنی ایسی ذات یہ سب اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں چنانچہ اللہ سمد کے موقع پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام معلوقات کا مرجہ اور مضبوط سہارا ہے اللہ سمجھے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی تمام معلوقات کا مرجا اور مضبوط سہارا ہے سب ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ خود جو ہیں قائم ہیں اسے کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں باقی تمام معلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے تمام معلوقات کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے ہاں جی بولا یوحیت نے بش منعل میں اللہ شا سر بغراۃ الکسی کے اندر ہے یعنی اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے ان کوئی بھی محلوقات اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود شاہیں کائنات کے ہر شے پر اللہ محیط ہے ہاں جی تو ظاہر ہے وہ اللہ کا ہے وہ اللہ یعنی خود زندہ ہے وہ تمام محلوق کو تھامے ہوئے اللہ تمام محلوق کا سہارا تو وہی ہوا باقی تمام معلومات کے ہر فرد کا وجود مستعار ہے عارضی ہے है? اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی مستعار ہے عارضی ہے है? جیسے ہم انسانوں کی زندگی بھی عارضی ہے تو عمر اس لیے وہ شاعر بولتے ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن ہیں اس کے مزدار جو ہے اسے کیا ادا کردہ ہے سب کو ہمارا اپنا ذاتی خوش بھی نہیں تو اسے بولتے ہیں اسماد اسمت یعنی اسی پاک ذات ہاں جی وہ کسی بھی چیز میں کسی کا بھی کسی بھی وقت محتاج نہیں ہے باقی تمام موجودات ہر چیز میں ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ پر اسی پاک ذات کا محتاج ہے یہ ہے اللہ وسمت گرمی یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے اس میں اللہ کی بے نیازی مکمل طور پر اسی لفظ کے اندر ہے بس اللہ و سمجھ یعنی اللہ بے سے اللہ سب کا مرجا ہے اللہ اپنی تمام محلوقات کا مرجا اور مضبوط سہارا ہے یہ سارے معنی اللہ و سمجھ کے اندر ہے جب کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ملّہ حاکم ملّہ اور مالک الملک ہے آگے نمبر تین لم یلت ولم یولت ہے نہ اس نے کسی کو جینا لم یلت ولم یلت نہ وہ جینا گیا نہ اس نے کسی کو یعنی نہ اس کا دوسرا نہ اس نے کسی کو یعنی کہ نہ اس کا نہ وہ کسی کا باپ ہے کیونکہ باپ ہوتا ہے اس سے اولاد پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی کا جو ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے نہ جنا کہ نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوا ہاں جی تو لہٰذا ولادا ود ولادت نے جنہ مانا کیا ہے اس فعل کا یہ علید الغل جو ہے اصل میں یا ولیدو ہے عربی صرفی اعدے کے مطابق یہ لد ہوا قاعدۂ یا عید بولتے ہیں اس کے تحت یہ واؤ گر گیا یہ علی ہے پن اصل میں یا ولی اس لیے بعد والے میں یو لت آ گیا واؤ نہیں گرا پہلے میں قاعدہ تاج گر گیا تو لمح یعنی وہ پاک جاتے جو لمحے نہ اس نے کسی کو جنو یعنی اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا ولم یولت اور نہ یہ کسی سے پیدا ہوا جی یکن یقو کو نہ جی اور کوئی بھی اس کا کفو یعنی ہم سر نہیں ہیں برابری کرنے والا نہیں ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی وقات کے شیشے میں کفو کے معنیٰ ہے ہم سر کے یعنی جو قدرت علم حکمت ہاں جی دیگر صفات میں ہم پلّہ ہونا ہم پایا ہو تو اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلّہ اور برابری کرنے والا ہے نہ اس کی کوئی عزت نت مثل مثال مشیل وغیرہ ہیں ہاں جی یہ بھی تو اسی قرآن میں لکھا تو اللہ بے نیاز ملف ہے بس وہ پاک پاکزاد یکھتا ہیں ہر لحاظ سے ذات میں بھی اور صفات میں بھی وہ بے نیاز بادشاہ ہیں ہاں جی تو اسی نوتے کہ ایک توضیح پر متح ہمارے بہت سے نواحل نماز عق اللہ کی توضیع آپ کا ترجمہ مختصر ہو گیا ہے جی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں القمر ربیف اللہ وحد اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے اللہ ولہ اللّہ قلف اللہ قل وحد اللہ سمت اور وہ بے نیاز ملا ہے ہاں جی اور ہر شعا مرجا ہے اور وہ کسی کا مرجا نہیں ہے وہ سب کا مضبوط سہارا ہے ہاں جی یہ معنیٰ کیا اور لم یلد و لم یولت جی لم یلت ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو اور پیدا کیا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یق اللہ حقوق ہونا ہے اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا کوئی ہمسر ذات میں صفات میں کسی چیز میں نہیں یہ اللہ کی توحید کا جو ہے سب سے مختصر اور جامع صورت ہے باقی سارے آیات جو توحید کے ضمن میں ہیں اسی شور کے ارد گرد گمتا تو ہمارے بہت سے نواخل نمازوں میں سورہ کافرون یعنی کل کافرون اور سورۂ اخلاق پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ان مقدہ شطوں کے پڑھنے سے انسان کے اندر خدا سے تعلق مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر روح توحید کو طویعت ملتی ہے اور شرع کا قہر و شرک سے سخت نفرت اور بیداری کے روح قوی و صفت قوی ہو جاتے ہیں اور اصل الدین اور دین کے سب سے ہمترین ترین توحید و یکتا پرستی ہیں اور قہر و شرک و نفاذ سے بیداری ہے اور یہ دونوں توحید کا قوت انسان کے اندر یکتا پر رسی کی اقوت سر سے پیدا ہوتی ہے سے بیداری اور نفرت سر کا سے پیدا ہوتی ہیں، ہاں الہ الا اللہ کبھی ہی ہے ہاں الہ اللہ کا بھی یہی معموم ہے ہمیں یکخ البی تعاوت ویوم بلّہ قرآن جو تعاون کا انکار کریں کل الک آفرن کی شروع میں وروم بلّہ کل و میں تو فقند استم صاحب نوبت نے تو اس نے مضبوط سہارے کو تھا اس عادت کی توجہ یہ دو آیتیں اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہت ثواب میں ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک ثواب تفصیل میں لکھا ہے کہ سرہ آخرون کی تلاوت کرنے والے کو روپ قرآن قرآن کا چوتھا حصہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور شرح اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو سلط قرآن یعنی قرآن کا ایک تہائی حصہ تلاوت کرنے کے ثواب ملتا ہے اس طرح اگر کوئی سورۂ گافر کو چار مرتبہ پڑھیں تو پوری قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اور شرۂۂ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنے والے کو پوری قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ثواب ملتا ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے ان سوچوں کی چونکہ عقائد میں سب سے اہم ترین عقائد جو ہے ہاں جی خدا پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے روح تو ہی اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اللہ پر ایمان اس کی ایکتا اسے کو سب کچھ سمجھنا اور اسی پر بھروسہ کرنا یہ یہی صورت سے ملتا ہے اخلاق سے ملتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت اللہ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تو مشرق ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے نفرت بیزاری یہ ان دو صورتوں سے پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے ان کے پڑھنے میں بھی بہت زیادہ جو ہے ثواب رکھا ہے لہٰذا ہمارے برسگار ان صرتوں کا عبادتوں میں شامل کیا لہٰذا میرے دعا ہے اللہ سب کے تہذیب صورتوں کے جو ہے بامالوت تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما عام نیار بنا رہے ہیں